سورہ شعرا نام آیت دو سو چوبیس و شعرا او سے ماخوز ہے زمانہ نزول مضمون اور انداز بیان سے محسوس ہوتا ہے اور روایات اس کی تائید کرتی ہیں کہ اس سورت کا زمانہ نزول مکہ کے دور متوسط سے ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوں کا بیان ہے کہ پہلے سورہ توحا نازل ہوئی پھر واقعہ اور اس کے بعد اشعارا روح المعانی جلد انیس صفا چھیالس اور سورہ طاحا کے متعلق یہ معلوم ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے قبول اسلام سے پہلے نازل ہو چکی تھی موضوع اور مباحث تقریر کا پس منظر یہ ہے کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی تبلیغ اور تذکیر کا مقابلہ مسلسل انکار سے کر رہے تھے اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے تراشے چلے جاتے تھے کبھی کہتے کہ تم نے ہمیں کوئی نشانی تو دکھائی ہی نہیں پھر ہمیں کیسے یقین آئے کہ تم نبی ہو کبھی آپ کو شاعر اور کاہن قرار دے کر آپ کی تعلیم اور تلقین کو باتوں میں اڑا دینے کی کوشش کرتے اور کبھی یہ کہہ کر آپ کے مشن کا استخفاف کرتے کہ ان کے پیرو یا تو چند نادان نوجوان ہیں یا پھر ہمارے معاشرے کے ادنا طبقات کے لوگ حالانکہ اگر اس تعلیم میں کوئی جان ہوتی تو اشراف قوم اور شیوخ اس کو قبول کرتے نبی صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم ان لوگوں کو معقول دلائل کے ساتھ ان کے عقائد کی غلطی اور توحید اور معاد کی صداقت سمجھانے کی کوشش کرتے کرتے تھکے جاتے تھے مگر وہ ہٹ دھرمی کی نت نئی صورتیں اختیار کرتے نہ تھکتے تھے یہی چیز آ حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے لیے سوہانے روح بنی ہوئی تھی اور اس غم میں آپ کی جان گھلی جاتی تھی ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی کلام کا آغاز اس طرح ہوتا ہے کہ تم ان کے پیچھے اپنی جان کیوں گھلاتے ہو، ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی نشانی نہیں دیکھی ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہٹ دھرم ہیں، سمجھانے سے نہیں ماننا چاہتے کسی ایسی نشانی کے طالب ہیں جو زبردستی ان کی گردنیں جھکا دے اور وہ نشانی اپنے وقت پر جب آئے گی تو انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ جو بات انہیں سمجھائی جا رہی تھی وہ کیسی برحق تھی اس تمہید کے بعد دسویں رکو تک جو مضمون مسلسل بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالب حق لوگوں کے لیے تو خدا کی زمین پر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر وہ حقیقت کو پہچان سکتے ہیں لیکن ہٹ دھرم لوگ کبھی کسی چیز کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائے ہیں نہ آفاق کی نشانیاں دیکھ کر اور نہ انبیاء کے معجزات دیکھ کر وہ تو ہمیشہ اس وقت تک اپنی ذلالت پر جمے رہے ہیں جب تک خدا کے عذاب نے آ کر ان کو گرفت میں نہیں لے لیا ہے اسی مناسبت سے تاریخ کی سات قوموں کے حالات پیش کیے گئے ہیں جنہوں نے اسی ہٹ دھرمی سے کام لیا تھا جس سے کفار مکہ لے رہے تھے اور اس تاریخی بیان کے ضمن میں چند باتیں ذہن نشین کرائی گئی ہیں اول یہ کہ نشانیاں دو طرح کی ہیں ایک قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو خدا کی زمین پر ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں جنہیں دیکھ کر ہر صاحب عقل آدمی تحقیق کر سکتا ہے کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہا ہے وہ حق ہے یا نہیں دوسری قسم کی نشانیاں وہ ہیں جو فرعون اور اس کی قوم نے دیکھی قوم نوح نے دیکھیں آد اور سمود نے دیکھیں قوم لوت اور اصحاب الکا نے دیکھیں اب یہ فیصلہ کرنا خود کفار کا اپنا کام ہے کہ وہ کس قسم کی نشانی دیکھنا چاہتے ہیں دوم یہ کہ ہر زمانے میں کفار کی ذہنیت ایک سی رہی ہے ان کی حجتیں ایک ہی طرح کی تھیں ان کے اعتراضات یکساں تھے ایمان نہ لانے کے لیے ان کے ہیلے اور بہانے یکساں تھے اور آخرکار ان کا انجام بھی یکساں ہی رہا اس کے برعکس ہر زمانے میں انبیاء کی تعلیم ایک تھی ان کی سیرت اور اخلاق کا رنگ ایک تھا اپنے مخالفوں کے مقابلے میں ان کی دلیل اور حجت کا انداز ایک تھا اور ان سب کے ساتھ اللہ کی رحمت کا معاملہ بھی ایک تھا یہ دونوں نمونے تاریخ میں موجود ہیں کفار خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی اپنی تصویر کس نمونے سے ملتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کی ذات میں کس نمونے کی علامات پائی جاتی ہیں تیسری بات جو بار بار دہرائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ خدا زبردست قادر اور توانا بھی ہے اور رحیم بھی تاریخ میں اس کے قہر کی مثالیں بھی موجود ہیں اور رحمت کی بھی اب یہ بات لوگوں کو خود ہی طے کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس کے رحم کا مستحق بناتے ہیں یا قہر کا آخری رکو میں اس بحث کو سمیٹتے ہوئے کہا گیا ہے کہ تم لوگ اگر نشانیاں ہی دیکھنا چاہتے ہو تو آخر وہ خوفناک نشانیاں دیکھنے پر کیوں اصرار کرتے ہو جو تباہ شدہ قوموں نے دیکھی ہیں اس قرآن کو دیکھو جو تمہاری اپنی زبان میں ہے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دیکھو ان کے ساتھیوں کو دیکھو کیا یہ کلام کسی شیطان یا جن کا کلام ہو سکتا ہے کیا اس کلام کا پیش کرنے والا تمہیں کاہن نظر آتا ہے کیا محمد اور ان کے اصحاب تمہیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسے شاعر اور ان کے ہم مشرب ہوا کرتے ہیں زدم زدہ کی بات دوسری ہے مگر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھو کہ کیا وہ شہادت دیتے ہیں اگر دلوں میں تم خود جانتے ہو کہ کہانت اور شاعری سے اس کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ بھی جان لو کہ تم ظلم کر رہے ہو اور ظالموں کا سا انجام دیکھ کر رہو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم توسی اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے توسیم تل کا تل کتابل مبین یہ کتاب مبین کی آیات ہیں یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنا مدعا صاف صاف کھول کر بیان کرتی ہیں جسے پڑھ کر یا سن کر ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ وہ کس چیز کی طرف بلاتی ہے کس چیز سے روکتی ہے کسے حق کہتی ہے اور کسے باطل قرار دیتی ہے ماننا یا نہ ماننا الگ بات ہے مگر کوئی شخص یہ بہانہ کبھی نہیں بنا سکتا کہ اس کتاب کی تعلیم اس کی سمجھ میں نہیں آئی اور وہ اس سے یہ معلوم ہی نہ کر سکا کہ وہ اس کو کیا چیز چھوڑنے اور کیا اختیار کرنے کی دعوت دے رہی ہے شاید تم اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ان عليهم من لها ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانی نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں ان کے آگے جھک جائیں یعنی کوئی ایسی نشانی نازل کر دینا جو تمام کفار کو ایمان اور اطاعت کی روش اختیار کرنے پر مجبور کر دے اللہ تعالی کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ کام اس کی قدرت سے باہر ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا جبری ایمان اس کو مطلوب نہیں ہے وما من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه ان لوگوں کے پاس رہمان کی طرف سے جو نئی نصیحت بھی آتی ہے یہ اس سے منہ مو موڑ لیتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ آپ کو یہ جھٹلا چکے ہیں ان قریب ان کو اس چیز کی حقیقت مختلف طریقوں سے معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مزاق اڑاتے رہے ہیں اولم يروا الى الارض كم فيها من كل زوج اور کیا انہوں نے کبھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں وما كان مؤمنين یقیناً اس میں ایک نشانی ہے یعنی جستجو حق کے لیے کسی کو نشانی کی ضرورت ہو تو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں آنکھیں کھول کر ذرا اس زمین ہی کی رویدگی کو دیکھ لے اسے معلوم ہو جائے گا کہ نظام کائنات کی جو حقیقت یعنی توحید انبیاء علحم السلام پیش کرتے ہیں وہ صحیح ہے یا وہ نظریات جو مشرقین یا منکرین خدا بیان کرتے ہیں مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی یعنی اس کی قدرت تو ایسی زبردست ہے کہ کسی کو سزا دینا چاہے تو پل بھر میں مٹا کر رکھ دے مگر اس کے باوجود یہ سراسر اس کا رحم ہے کہ سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا برسوں اور صدیوں ڈھیل دیتا ہے سوچنے اور سمجھنے اور سمحلنے کی مہلت دیے جاتا ہے اور عمر بھر کی نافرمانیوں کو ایک توبہ پر معاف کر دینے کے لیے تیار رہتا ہے وَإِذْ نادا ربك موسى ان قوم انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جبکہ تمہارے رب نے موسا کو پکارا ظالم قوم کے پاس جا قوم فرعون الپ فران کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں ڈرتے اس نے عرض کیا اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو جھٹلا دیں گے وَيَضِيقُ صدري وَلَا يَنطلقُ لساني فَأَرْسِلْ إِلَى هارون میرا سینا گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلتی آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجے اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں جاؤ ہماری نشانیاں لے کر ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے فرون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے ان ارسل معنا بنی اس کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے فرون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے فالت فالت فالت وی اور اس کے بعد کر گیا جو کچھ کر گیا تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے اور فعال تمین نے جواب دیا اس وقت وہ کام میں نے نادانستگی میں کر دیا تھا ففررت لما لي من پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرما لیا رہا <إِسْرَائِن> تیرا احسان جو نے مجھ پر جتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا یعنی تیرے گھر میں پرورش پانے کے لیے میں کیوں آتا اگر تو نے بنی اسرائیل پر یہ ظلم نہ ڈھایا ہوتا تیرے ظلم کی وجہ سے تو میری ماں نے مجھے ٹوکری میں ڈال کر دریا میں بہایا تھا ورنہ کیا میری پرورش کے لیے میرا اپنا گھر موجود نہ تھا اس لیے اس پرورش کا احسان جتانا تجھے زیب نہیں دیتا قال فیرون نے کہا اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے قال رب وما ان كنتم موسا نے جواب دیا آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اگر تم یقین لانے والے ہو فرون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا سنتے ہو اول رب رب اب اولی موسا نے کہا تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آبا اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں قال ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون فرعون الحاضرين سے کہا تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں قال رب المشرق والمغرب وما بينهما انكم تم موسا نے کہا مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں جلن کمینل مسجونی فرون نے کہا اگر تونے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں اولو موسا نے کہا اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سریح چیز بھی فرون نے کہا اچھا تو لیا اگر تو سچا ہے اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسا نے اپنا عصا پھینکا اور یکا یک وہ ایک سریح اشدہا تھا وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھیچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا جوں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغل سے ہاتھ نکالا یکا یک سارا موحول جگمگا اٹھا اور یوں محسوس ہوا جیسے سورج نکل آیا ہے فرون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے یوری ان یخرجکم فماذا چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو دونوں موجزوں کی عظمت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو ایک لمحہ پہلے وہ اپنی رایت کے ایک فرد کو برسر دربار رسالت کی باتیں اور بنی اسرائیل کی رہائی کا مطالبہ کرتے دیکھ کر پاگل قرار دے رہا تھا اور اسے دھمکی دے رہا تھا کہ اگر میرے سوا کسی کو معبود مانا تو جیل میں سڑا سڑا کر مار دوں گا یا اب ان نشانیوں کو دیکھتے ہی اس پر ایسی ہےبت تاری ہوئی کہ اسے اپنی بادشاہی اور اپنا ملک چھننے کا خطرہ لاحق ہو گیا في انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے یأتوک بکل سحار علیم کہ ہر سیان جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں فجمع السحرات لمیقات یوم معلوم چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے وقیل لنسان تم اور لوگوں سے کہا گیا تم اجتماع میں چلو گے غالبی شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے یعنی صرف اعلان اور اشتہار ہی پر اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ آدمی اس غرض کے لیے چھوڑے گئے کہ لوگوں کو اکسا اکسا کر یہ مقابلہ دیکھنے کے لیے لائیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھرے دربار میں جو معجزے حضرت موسا علیہ السلام نے دکھائے تھے ان کی خبر عام لوگوں میں پھیل چکی تھی اور فرون کو یہ اندیشہ ہو گیا تھا کہ اس سے ملک کے باشندے متاثر ہوتے چلے جا رہے ہیں جن حاضرین دربار نے حضرت موسا علیہ السلام کا معجزہ دیکھا تھا اور باہر جن لوگوں تک اس کی موتبر خبریں پہنچی تھیں ان کے عقیدے اپنے دین آبائی پر سے متزلزل ہوئے جا رہے تھے اور اب ان کے دین کا دارو مدار بس اس پر رہ گیا تھا کہ کسی طرح جادوگر بھی وہ کام کر دکھائیں جو موسا علیہ السلام نے کیا ہے فرون اور اس کے آیا سلطنت اسے خود ایک فیصلہ کن مقابلہ سمجھ رہے تھے ان کے اپنے بھیجے ہوئے آدمی عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بٹھاتے پھرتے تھے کہ اگر جادوگر کامیاب ہو گئے تو ہم موسا کے دین میں جانے سے بچ جائیں گے ورنہ ہمارے دین اور ایمان کی خیر نہیں ہے ن غالب جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرون سے کہا ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے کو لم مقربین اس نے کہا ہاں اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے موس الم تم نے کہا پھینکو جو تمہیں پھینکنا ہے عزتی انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینک دیں اور بولے فرون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے القام فی القف میں فی پھر موسا نے اپنا اصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے برب اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم تیرے رب العالمین کو رب موسا و ہارون موسا اور ہارون کے رب کو قال آمنتم له قبل ان لہل لکھوں لم اجم فرون نے کہا تم موسا کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا جاتا ہے میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا قالوا لا انہوں نے جواب دیا کچھ پرواہ نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اننا نطمع ان يغفر لنا ربنا ان كنا اول اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ ماف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں أَن ہم نے موسا کو وہی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ تمہارا پیچھا کیا جائے گا اب ایک طویل زمانے کے واقعات چھوڑ کر اس وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے جب حضرت موسا علیہ السلام کو مصر سے ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا اس پر فرون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیے شرتوں کو کہلا بھیجا کہ یہ کچھ مٹھی بھر لوگ ہیں وہ ان لو اون اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے ان لجميع اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چوکنہ رہنا ہے اخروج اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا هَا بَنِي إِسْرَائِيلٍ یہ تو ہوا ان کے ساتھ اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان چیزوں کا وارث کر دیا بچ بشرتی صبح ہوتے ہی یہ لوگ ان کے تعکب میں چل پڑے الجمان پال جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسا کے ساتھ ہی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے موسا نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا إِلَى مُوسَى فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ <الْعَظِيم> ہم نے موسا کو وہی کے ذریعے سے حکم دیا کہ مارو اپنا اسا سمندر پر یکا یک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم شان پہاڑ کی طرح ہو گیا سم اخری اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے موسى وَمَن مَعَهُ موسا ممسا اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا تم اور دوسروں کو غرق کر دیا إن في ذلك وما كان اس واقعے میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں وہ رب اللہ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی عليهم نبأ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ ابھی تَعْبُدُونَ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے جواب دیا کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہیں کی سیوا میں ہم لگے رہتے ہیں قال هل يسمعونكم اذ تدعون اس نے پوچھا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو او یون کم او يضرون یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں قالوا بل وجدنا انہوں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے اس پر ابراہیم نے کہا کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم تم اب اور تمہارے پچھلے باپ دادا بجا لاتے رہے ابلا میرے تو یہ سب دشمن ہیں بجز ایک رب العالمین کے اللہ جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے وہ ادو فہوشی اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے جو مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں روزے جزا میں وہ میری خطا معاف فرما دے گا رب لي حكما اس کے بعد ابراہیم نے دعا کی اے میرے رب مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ ملا و جلی اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر وَجْعَلْنِي مِن وَرَثَتِ جَنَّتِ النَّعِيمِ اور مجھے جنت نعیم کے والسوں میں شامل فرما وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الظَّالِيمِ اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے ولا يوم يبعثون اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے یوم بنو جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اولاد اللہ سلیم بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو جنمت اس روز جنت پر حیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی یہاں سے آیت ایک سو دو تک کی عبارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قول کا حصہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے اس پر اضافہ ہے الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی وقیل لهم تم اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے من دون هل او کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ وَجُنُودُ عِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ اور عبلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے ان ضلال مبین کہ خدا کی قسم ہم تو سریح گمراہی میں مبتلا تھے اذ جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے وما آضل لنا إلا المجرمون اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا شافی اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے ولا صديق حميم اور نہ کوئی جگری دوست ولو ان لنا کرہ فنكون من المؤمنين کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔ ان في ذلك لا وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا نو یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو نیل رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو اجر انجری میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے پس تم اللہ سے ڈرو اور کھٹ کے میری اتاد کروا انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رزیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے قال وما بما كانوا نوح نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں ان, لو ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے کاش تم کچھ شعور سے کام لو اب میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں ان أنا إلا مبين میں تو بس ایک صاف صاف متنبے کر دینے والا آدمی ہوں قالوا لئن لم نوح من انہوں نے کہا اے نوح اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا قال ان كذبون نوح نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا فافتح بینی فتحا ومن معی من اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے فأن فی الفلک مشہور آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا بھری ہوئی کشتی سے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی جن کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی سورہ حود آیت چالیس میں اس کا ذکر گزر چکا ہے تم اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا ان في ذلك لآية وما كان مُؤْمِنِينَ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ضروری اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی آپ <تصال> نے رسولوں کو جھٹ لایا چچو یاد کرو جبکہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں گم رسول ان امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فتق اللہ واطیعون لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسالكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمين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 وتتخذون مصانع تخلدون اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو گویا تمہیں ہمیشہ رہنا ہے بش تم جب بری اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب بن کر ڈالتے ہو بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو تلری امدک ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو امدکوم تمہیں جانور دیے اولادیں دیں و و باغ دیئے اور چشمے دیے نا مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے سونا رئی نا لم تكن من انہوں نے جواب دیا تو نصیحت کر یا نہ کر ہمارے لیے سب یکساں ہے ان هذا الا خلق یہ باتیں تو یوں ہی ہوتی چلی آئی ہیں وما نحن اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں آخر کار انہوں نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں انہوں اللہ جیزرحی اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ربت سمود المرسلی سمود نے رسولوں کو جھٹ لایا اذ قال لهم اخوهم صالحٌ الا تتقون یاد کرو جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہوسل ان امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں چک اللہ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 کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں موجود ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے دیے جاؤ گے جنتی ان باغوں اور چشموں میں زوروں نقلوں طلعها گی ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں وطن تم ساری ہی تم پہاڑ کھود کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری اتاد کرو ولا أمر المسرفين ان بے لگام لوگوں کی اطاط نہ کروین جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے قالوا انما من المسری انہوں نے جواب دیا تو محض ایک سہر زدہ آدمی ہے ما انت بشر مثلنا فأت بآیت ان من تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے لا کوئی سچی نشانی اگر تو سچا ہے نو سالح نے کہا یہ اوٹنی ہے ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا مسوہ بس نس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنا ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا دین مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دی اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے کرایا عذاب نے انہیں آ لیا یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمِ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی کذبت قوم لوطن المرسلین لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون یاد کرو جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو انی لکم رسول امین میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں فتقوا الله واطيعون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 اَتَأْتُونَ الزُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے۔ اسے چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم لوگ تو حد سے ہی گزر گئے ہو انہوں نے کہا اے لوت اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستی سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا قال من اس نے کہا تمہارے کرتوتوں پر جو لوگ کڑ رہے ہیں میں ان میں شامل ہوں اہلی ممّا اے پروردگار مجھے اور میرے اہل و ایال کو ان کی بد کرداری سے نجات دے اجمعین آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و ایال کو بچا لیا بجوز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی اس سے مراد حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی ہے قریب پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مطرًا فَسَاءَ مطرٌ اور ان پر برسائی ایک برسات بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی ان وما یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں وَإن رب اللہ الرحیم اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی کذب اصحاب الیکا نے رسولوں کو جھٹ لایا اسحابل کا مختصر ذکر سورہ ہیجر آیت اٹھہتر اور چوراسی میں پہلے گزر چکا ہے ألا تتقون یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں رسول میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں تہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اتاد کرو کم اجرین اجر میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے اوفو الكیل ولا تكونوا من المخسرین پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو بال قسپل مستقیل صحیح ترازو سے تولو خسطل مفس اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اتی خل پکم جی بل اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے اولو نم انہوں نے کہا تو محض ایک سہد زدہ آدمی ہے وما لَمِنَ الْكَاذِبِينَ اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم ہی جیسا اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں فأسقط علينا من الصادقین اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے قال ربی اعلم بما تعملون شویب نے کہا میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ انہوں نے اسے جھٹلا دیا آخرے کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ گیا اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا ان الفاظ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے چونکہ آسمانی عذاب مانگا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان پر ایک بادل بھیج دیا اور وہ چھتری کی طرح ان پر اس وقت تک چھایا رہا جب تک بارانِ عذاب نے ان کو بالکل تباہ نہ کر دیا یہ بات بھی نگاہ میں رہے کہ حضرت شعیب مدین کی طرف بھی بھیجے گئے تھے اور ایکہ کی طرف بھی دونوں قوموں پر عذاب دو مختلف شکلوں میں آیا اکثر یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہوں اللہ عظیز اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی وا انھو ل تنزیل رب یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے یعنی یہ قران جس کی آیات سنائی جا رہی ہیں نزل بی المر روح اسے لے کر تیرے دل پر امانت دار روح اتری ہے مراد ہیں جبرائیل علیہ السلام علی تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو جو خدا کی طرف خلق خدا کو متنبہ کرنے والے ہیں بلسان عربیم صاف صاف عربی زبان میں اور اگلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے یعنی یہی ذکر اور یہی تنزیل اور یہی الہی تعلیم سابق کتب آسمانی میں بھی موجود ہیں او لم يكن لهم آیتاً ان يعلمه علماء بنی کیا ان اہل مکہ کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں ہے کہ اسے علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں یعنی علماء بنی اسرائیل اس بات سے واقف ہیں کہ جو تعلیم قرآن مجید میں دی گئی ہے وہ ٹھیک وہی تعلیم ہے جو سابق کتب آسمانی میں دی گئی تھی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پچھلی کتابوں کی تعلیم اس سے مختلف تھی وَلَوْ عَلَى بَعْضِ لیکن ان کی ہٹ دھرمی کا حال تو یہ ہے کہ اگر ہم اسے کسی اجمی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ فصیح عربی کلام وہ ان کو پڑھ کر سناتا تب بھی یہ مان کر نہ دیتے یعنی یہ اہل حق کے دلوں کی طرح تسکین روح اور شفاق قلب بن کر ان کے اندر نہیں اترتا بلکہ ایک گرم لوہے کی سلاخ بن کر اس طرح گزرتا ہے کہ وہ سیخ پا ہو جاتے ہیں اور اس کے مضامین پر غور کرنے کے بجائے اس کی تردید کے لیے ہربے ڈھونڈنے لگتے ہیں اسی طرح ہم نے اس ذکر کو مجرموں کے دلوں میں گزارا ہے لا يؤمنون به حتى يراؤ العذاب الألیم وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذابِ علیم نہ دیکھ لیں فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ پھر جب وہ بے خبری میں ان پر آ پڑتا ہے فیقولوا هل نحن منظرون اس وقت وہ کہتے ہیں کہ کیا اب ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے افا بعذابنا يستعجلون تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں اف را انت ان تم نے کچھ غور کیا اگر ہم نے انہیں برسوں تک ایش کرنے کی مہلت بھی دے دی تم اہم مدو اور پھر وہی چیز ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان عزیز جو ان کو ملا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا وما من قرية الا لها دیکھو ہم نے کبھی کسی بستی کو اس کے بغیر ہلاک نہیں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق نصیحت ادا کرنے کو موجود تھے وما كنا ظالمین اور ہم ظالم نہ وما تھے تنزلت به نظر اس کتاب مبین کو شیاطین لے کر نہیں اترے ہیں وما ينبغی لهم وما يستطيعون یہ کام ان کو سجتا ہے اور نہ وہ ایسا کر ہی سکتے وہ تو اس کی سماج تک سے دور رکھے گئے ہیں یعنی جس وقت یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم پر نازل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت شاعتی اس کو سن بھی نہیں سکتے جا کے انہیں یہ معلوم ہو سکے کہ آپ پر کیا چیز نازل ہو رہی ہے پس اے نبی اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقَرَبِينَ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان لانے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں ان کے ساتھ توازح سے پیش آؤ فَإِن عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيعٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے بھی میں بریو زمہ ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَدِيذِ الرَّحِيمِ اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اٹھنے سے مراد راتوں کو نماز کے لیے اٹھنا بھی ہو سکتا ہے اور فریضہ رسالت ادا کرنے کے لیے اٹھنا بھی سجدی اور سجدہ گزار لوگوں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے هو السميع وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے هل لوگو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاتی کس پر اترا کرتے ہیں تنزل والا کل وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں السمع سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں یہ کفارے مکہ کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاہن کہتے تھے رہے شو تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں یہ بھی ان کے اس الزام کا جواب ہے کہ وہ حضور کو شاعر کہتے تھے اَلَمْ تَرْأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِي يَحِيمُونَ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں ہے سیام اللہ وولمو امو کول بیم کالب بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کسرت سے یاد کیا اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا یہاں شعراء کی اس عام مذمت سے جو اوپر بیان ہوئی ہے ان شعراء کو مستثنا کیا گیا ہے جو چار خصوصیات کے حامل ہوں اول یہ کہ وہ مومن ہوں دوسرے یہ کہ اپنی عملی زندگی میں صالح ہوں تیسرے یہ کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہوں اور چوتھے یہ کہ وہ ذاتی اغراض کے لیے تو کسی کی حجب نہ کریں البتہ جب ظالموں کے مقابلے میں حق کی حمایت کے لیے ضرورت پیش آئے تو پھر زبان سے وہی کام لیں جو ایک مجاہد تیر اور شمشیر سے لیتا ہے اور ظلم کرنے والوں کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں <ضبط> ظلم کرنے والوں سے مراد یہاں وہ لوگ ہیں جو حق کو نیچا دکھانے کے لیے سراسر ہٹ دھرمی کی راہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شاعری اور کہانت اور ساحری اور جنون کی تہمتیں لگاتے پھرتے تھے تاکہ ناواقف لوگ آپ کی دعوت سے بدگمان ہوں اور آپ کی تعلیم کی طرف توجہ نہ دیں